اور کبھی تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش کسی طرح ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنی رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں